الحمد يا رسول اللہ آلک يا حبیب اللہ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <السلام علیکا جا> نبی اللہ يا <وعلی> <واصحابک آه> نور اللہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار شفیع شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کا فرمان خوشگو ہے ہیں جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے دروس پڑے ہوں گے اللہ عز ودل اس کی موت کے وقت اپنی مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس شخص کے لیے بخشش کی دعا مانگو یا سیدی یا سیدی یا مکی یا میٹھے یا یا یا اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے قبول اسلام کے واقعات میں حاضر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مبارک سلسلے میں ہم مختلف خوش نصیب اسلام قبول کرنے والوں کے واقعات کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نیت المنی خیر من عام روایت سے مقومت مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے تو اچھے اچھی اس نیتیں اس حوالے سے کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ دریا کا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک جب جب سنوں گا انشاءاللہ شاء پاک پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ حاصل کرنے کی نیت سے ان شاء اللہ سلسلے میں شامل رہوں گا ان کا ذکر سالحین جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو اس اچھی نیت کے ساتھ کہ اللہ کے نیکوں کا نیک بندوں کے تذکرے کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے تو اس اچھی نیت کے ساتھ انشاءاللہ شاء سلسلے میں اول تاخیر شامل رہوں گا کہ نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے تو مجھے بھی رحمت الہی سے حصہ نصیب ہو جائے جو سیکھوں گا انشاءاللہ شاء یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کروں گا سلو البیب مجھے میٹھے سامع بھائیوں اور مدنی چینر کے ناظرین آج ہم جس مبارک ہستی کے قبول اسلام کے واقعہ کا تذکرہ کریں گے ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ انتہائی دلچسپ اور بہت ہی جو ہے وہ اس میں محبت کے مدنی پھول ہیں حضرت ام محبت رضی اللہ تعالی انہا ان کا اصل نام تقا بن خالد خزہ ہے جب پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ معجدمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو راستہ میں ایک خیمہ کے پاس سے گزرے بڑا یہ مشکل سفر تھا اب جانتے کہ مکے کے لوگ جب وہ جان کے دشمن بنے ہوئے پیچھا کر رہے ہیں وہاں اونٹوں کے انعام کا لالچ دے دیا گیا ہے اور لوگ تلاش میں پیچھے دوڑ رہے ہیں اور سینا سدی کے اکبر ہجرت فرما کے مدینہ منورہ کی طرح تشریف لے جا رہے راستے میں ایک خیمے کے پاس سے گزر ہوا وہ یہ خیمہ تھا جس میں میں بند صحن میں بیٹھا کرتی اور مسافروں کو پانی پلاتی کھانا کھلاتی تھی تارے آکا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کا گزر جب وہاں سے ہوا تو سینا صدیق اکبر ابھی اللہ تعالی نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس بیچنے کے لیے کوئی چیز کھجور یا گوشت وغیرہ ہے تو اس نے کہا لوکا نہ ایندنا شہی اما واضح کمل <الْكِرَا> اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی تو ہم تمہاری میزبانی میں کوئی کوتا نہ کرتے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب طویل خشک سالی نے اس علاقہ کو قحط زدہ کر دیا تھا کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی تھی سرکاری مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کونے میں کھڑی ایک بکری کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ بکری کیسی ہے اے محبت یہ بکری کیسی کھڑی ہے اس نے عرض کی کہ یہ بکری چارہ نہ ملنے کی وجہ سے اس قدر کمزور ہو چکی ہے کہ دوسری بکریوں کے ساتھ جا کر چل پھر نہیں سکتی پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بھی یہ کیا اس میں کچھ دودھ ہوگا اس نے ارد کی یہ بکری بھوک کی مشقت کی وجہ سے اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اس میں دودھ باقی نہیں رہا اس سے دودھ کی کوئی توقع نہیں ہے تو سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی فرمایا کیا تم مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اسے دودھ دھو محبت نے ارد کی میرے ماں باپ آپ پر قربان اگر آپ کو توقع ہے تو میری طرف سے اجازت ہے نہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علی علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ تم مجھے اجازت دے تو میں سے دودھ دھو لوں اس نے کہا کہ اتنی کمزور ہو چکی اتنی لازم ہو چکی اب اس میں دودھ کی امید ہی نہیں تھی اگر آپ سمجھتے کہ آپ دودھ دھو لیں گے تو اجازت ہے پھر آ کر صلی اللہ و تعالیٰ وسلم نے بکری کو پار منگوایا سرکاری رامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے تھنوں پر پھیرا اور اللہ کا نام لیا اور دعا کی تو بکری نے اپنے آپ سے لیے آپ کے لیے لیے دونوں ٹانگیں جو ہے نا وہ چوڑی کر دی اور دودھ اتار لیا اور جگالی کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برتن منگوایا جو ایک کثیر جماعت یعنی بہت سے لوگوں کو کر دے اور اس میں دودھ دو کر بھر دیا یہاں تک اس میں جھاگ آ گئی پھر ماگ کو پلایا وہ سیر ہو گئی پھر اپنے ساتھیوں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اور ان کے غلام عامر اور عبداللہ کو پلایا یہاں تک کہ سب سیراب ہو گئے سب کے بعد آپ نے پیا پھر دوسری مرتبہ دودھ دوہنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہی برتن پھر بھر دیے اور سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سب کچھ کیا تو اب اس کے بعد محبت کا شوہر ابو محبت یہ اپنی بکریاں جو تھکی ہاری پتلی اور لاغر کمزور بکریوں کو ہانکتے ہوئے گھر لا رہے تھے جو لازری کی وجہ سے جھول رہی تھی ان کی ہڈیوں میں گودا تک بھی خوش ہو چکا تھا اس نے جب دودھ کا بھرا ہوا برتن دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا اے امے بابک یہ دودھ کی نہریں کہاں سے جاری ہو گئی گھر کے برتن دودھ سے بھرے پڑے ہیں تو امے بابت سے پوچھنے لگے یہاں تو دودھ دینے والا جانور ہی کوئی نہیں یہ بکری جو تھی اس کے تو چھوڑوں میں سے دودھ کا ایک کچرا بھی نہیں تھا اس کے تو سن خوش کو ہوتے تھے ام محبت نے کہا ایسا نہیں بخدا ہمارے پاس ایک مبارک آدمی گزرا ہے اور پھر اس نے یہ سارا ماضرا کیا سنایا اس کے شوہر نے کہا اس کا حلیہ تو بیان کرو اب ام محبت نے جو دیکھا اس دیہاتی عورت نے جو محسوس کیا جو دیکھا اس کی منظر کیسی کی اور یہی ان کے اسلام قبول کرنے کے اسباب میں اس کی ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیوں کیا اب تمہیں بابت بیان کرتی ہیں ابتدا پوچھتے ہیں کیسے تھے تو مابت کہتی ہیں میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا جس کا حسن چمکتا تھا نمایاں تھا ملیح جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملیس تھا چہرہ ملیح تھا یعنی نمکی حسن والے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم. دلارا ہمارا نمک اور ہے نہ بڑی ہوئی توند اسے معیوب بنا رہی تھی نہ پتلی گردن اور چھوٹا سر اس میں نقص پیدا کر رہا تھا نہ پیٹ بڑا ہوا تھا نہ ایسی کنگردن یا نہ ایسا تھر کہ جس میں نقص پیدا ہو جائے ارے یعنی نقص کوئی نہیں کسیم وسیم بڑا حسین بڑا ہی خوبرون کسیم ان وسیم ان بڑا حسین بڑا ہی سونا سیاہی نہیں ہے ہی دہادی اشفار ہی وقف وہ کہتی ہیں ابو بابا ان کی آنکھیں سیاہ اور بڑی اور پلکیں لامبی اور وہ پی سوتے ہی سہالون اس کی آواز گونجدار تھی اخوالو اکحالو سیاست قدرتی سرما لگا ہوا ازجو اکرانو دونوں ابو باریک اور ملے ہوئے ان کی ہی سطح گردن چمکدار تھی, لحیتی ہی ریش مبارک گھنی تھی وکار جب وہ خاموش ہو جاتے تھے تو پور وکار ہو جاتے تھے اذا ایزا تک سماپل بہار جب فرماتے تو چہرہ پر نور اور بارونک ہو جاتا تھا ہلو بول منسک ہائے ہائے ہائےو بل منسک شیریں گسا لا نسر ولا ہزارن گفتگو بازے نہ <نا> بے فائدہ نہ <نا> بے حدا گفتگو بازے نہ بے فائدہ نہ <نا> بے حدا کا من سکا خراط نزمین یا کہتی ہے گفتگو موتیوں کی لڑی ہوتی جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے پھر ام محبت کہتی ہیں اے ابو محبت اب ہن اب ہن ناسی وہ اجملوہ من بڑی دن وہ من کریبن کیا نکشہ خیچا امت وہ کہتی ہے اب ہنس وہ اجمانو من من بعید ان وہ من کریب وہ کہتی دور سے دیکھیں تو سب سے زیادہ بار رو اور جمیل نظر آتے تھے اور قریب سے دیکھا جائے تو اور بھی زیادہ ہرو اور حسین نظر آتے تھے وہ کہتی دور سے بھی دیکھو تو حسین اور قریب سے دیکھو تو اور زیادہ حسین رب قد درمیانہ لا نہ اہ من طول نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے قد درمیانہ اور اتنا طویل بھی نہیں کہ آنکھوں کو برا لگے لا تخم آئن من کسر نہ اتنا فرس آنکھیں حکیر سمجھنے لگ جائیں پھر ہے آپ دو کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے جو سب سے زیادہ سر تبدیش اور اور ان کے ساتھی ایسے تھے کہ ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناصرین اندازہ کریں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے حسین ہیں کچھ ہی لمحے کے لیے امیر محبت کے خیمے کو آپ نے جو ہے برکتیں ادا کی ہیں اور امیر ماد محبوب کی ایک ایک پلک کا آنکھ کا آپ کی گفتار کا آپ کے کردار کا آپ کے اصحاب کا ذکر کر رہی ہے اور مزید کیا کہا انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے بمابٹ کو بتایا کہ وہ جو مبارک آیا تھا نا جس کی برکت سے ہماری یہ دودھ نہ دینے والی بکری بھی دودھ دینے لگ گئی جس کی برکت سے ہمارے گھر میں تمہیں جو ہے وہ لہریں بہرے نظر آ رہی ہیں وہ کہتی ہے وہی را اور ان کے ساتھی جو گرد گھیرا ہلکا بنائے ہوئے ہوتے تھے اگر آپ انہیں کچھ فرماتے تو فوراً اس کی تعمیل کرتے ان امرا تباد رو الا امری اور اگر آپ انہیں کوئی حکم دیتے تو وہ فوراً اس کو بجا لاتے اور آخر میں کیا کہا کہتی ہیں محفوظ محشود لا محسوس وہ کہتی سب کے مخدوم سب کے محترم نہ وہ ترس رو تھے نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین غور کیجیے ام معذرے کا صلی اللہ تعالی وسلم کا حلیہ بیان کرتی ہیں تو ابو معبد نے اپنی زوجہ ام معد سے کہا کہ یہ جس کا تم نے تذکرہ کیا ہے بخا یہ وہی شخص ہے جس کی جستجو میں قریش مارے مارے پھر رہے ہیں اگر مجھے زیارت کی شہادت نصیب ہوتی تو میں یقیناً ان کی ہمراہی کا اثر حاصل کرتا کچھ عرصہ کے بعد اچھا تاریخ کی کتابوں میں دونوں ذکر ہیں ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جب یہ موجودہ آپ کا جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا اس کے بعد ان میں اور ابو معبد ان دونوں کو آپ نے اسلام میں داخل کیا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے کو اپنے گھر میں کس سے کیا ان کا بیٹا ام امت ابو معت یہ بیٹھ جاتے ابو محبت پوچھتا پھر ام امبت وہ کیسے تھے ابو محبت پوچھتے ام امبت تم نے کیسا پایا ان کو وہ مبارک کیسے تھے نام پوچھ نہ سکے تو ان کے گھر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا مشہور تھا مبارک یہ ام یہ گھر والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک کہتے تھے مبارک کے نام سے یاد کرتے تھے اب ہوا کیا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ام معد ایک مرتبہ یہ لوگ اپنی بکریوں کو ہانکتے ہانکتے یا مدینہ المبرہ کی طرف پہنچ گئے کیونکہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ برکت انہوں نے دیکھی تو امیر محبت نے کہا تھا کہ آپ میرے ریوڑ میں برکت کی دعا بھی کر جائیں آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ریوڑ میں اتنی برکت دی کہ ضعیف و نظار بکریاں بہت بڑے ریوڑ میں تبدیل ہو گئی اور ایک مرتبہ ام محبت اپنے بچے سمیت اپنے ریوڑ کو ہانگ کر مدینہ طیبہ آئی اس کے پاس حضرت سینا بکر صدیق ربی اللہ تعالم کا گزر ہوا اب اس کے لڑکے نے سئین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو دیکھا کیونکہ ہجرت کے موقع پر ان کو دیکھا تھا امے ماگت کے بیٹے نے سئینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کو دیکھا اور پہچان کر کیا کہا چیخا چلا کر کہنے لگا uma, ladhi, یا اما اناضر رجول الن ہاضر رجول الن کا نماز مبارک ماں یہ وہی شخص ہے جو اسے مبارک کے ساتھ آیا تھا Allah, یہ وہی شخص ہے یہ وہی ہے جو مبارک کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا اور وہ تیزی کے ساتھ اکبر رضی اللہ سالم کی طرف بڑھے اور پوچھا اے اللہ کے بندے وہ ہستی کون تھی جو اس روز تمہارے ساتھ تھی آپ نے پوچھا تم نے نہیں جانتی کہنے لگی میں تو بس ان کے جلووں میں کھو گئی میں تو دیکھتی رہ گئی ان کی چمک میں تو, رہ کی کی میں تو دیکھتی رہ گئی ان کے چہرے کی تجلیاں میں تو دیکھتی رہ گئی ان کے موزداد سین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ کے محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم تھے تو سینہ صدیق اکبر علی اللہ تعالیٰ نے سینا نے کہا میں محبوب کی بارگاہ میں نہیں چل تو سرکار مدینہ راحت قلب و وسینا صلی اللہ تعالیٰ علی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ان کے ساتھ بڑی محبت شفقت کمال مہربانی کا برتاؤ کیا انہیں کھانا کھلایا انعام اکرام سے نوازا اور روایات میں آتا ہے کہ امی معبت، ابو کا صلی اللہ تعالی علی وسلم کی بارگاہ میں مسلمان ہو گئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب غور کریں کہ اسلام کیسے پھیلا ان کو کس نے مجبور کیا اسلام قبول کرنے پر ان کو کس نے انسسٹ کیا ان پر کون سا ایسا پریشر تھا اسلام قبول کرنے کا ان پر کسی نے کوئی زبردستی کی ان پر کسی نے کوئی جبر کیا ان میں ابو محبت یہ دیہاتی خیمے میں رہنے والے انہوں نے جھلکنے کی محدود کی اور ابو محبت نے تو دیکھا بھی نہیں صرف ذکر مسپا کو سنا ہو یہ دیوانہ ہو گیا یہ دیوانہ ہو گیا اور پھر میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس واقعہ میں ہمارے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جہاں اس نے اخلاق کا جہاں آپ کے تاکیزہ کردار کا جہاں آپ کے حسن و جمال کا وہ ہمیں نظارہ نظر آ رہا ہے وہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اسلام کی حکات کا بھی سکہ نظر آ رہا ہے کہ کس اس طرح اسلام دلوں میں اترتا چلا گیا ہے کوئی زبردستی نہیں کی گئی کسی کو جبرن کلمہ نہیں پڑھایا گیا یہ اسلام کی حقانیت ہے جو دلوں میں اتر جاتی ہے اور اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موزے کا بھی ذکر ہے بلکہ روایات میں ہے حافظ اب العیم نے دلال النبوبہ میں امر محبت سے روایت کی آ فرماتی ہے تو وہ بکری جسے رحمتی عالمیاں صلی اللہ تعالی علی وسلم نے اپنے دستے مبارک سے چھوا تھا اور اس خوش کی خوشخیری سے دودھ کی ندیاں بیچنے لگی تھیں وہ کہتی ہیں وہ بکری آرام رمادہ اٹھارہ ہجری تک ہجرت کے اٹھارہ سال بعد تک زندہ رہی پاس رہی خشک سالی کے آمر رمادہ ایک بہت خشک سالی کا سال آیا تھا بہت خشک سالی کے دن آئے تھے رمادہ اس کو کہا جاتا ہے اس دور میں یہاں تک کے جانوروں کے اوپر سے گوشت تقریباً ختم ہو گئے ہڈیوں کے ڈھانچے نظر آنے لگ گئے تھے گھاس کا ذرہ تک تلکا تک نظر نہیں آتا تھا آمر رمادہ ایسی سخت خشک سالی کہ اس میں جو وہ دودھ کا کچرا تک بکریوں میں نہ رہا لیکن ام امبٹ کہتی ہیں کہ جب بکریوں کے تھنوں میں دودھ کا کچرا تک باقی نہ رہا اس سال بھی یہ بکری برتن بھر بھر کے دودھ دیا کرتی تھی جب باقی تمام بکریاں لوگوں کی بکریاں سب خشک سالی کی وجہ سے دودھ نہ دیتی تھی لیکن وہ بکری جس کو محبوب نے دست مبارک سے چھو دیا وہ آمر رمادہ اٹھارہ ہجری میں بھی جو وہ برابر دودھ دیتی رہی اور خوشیام بن جوش کہتے ہیں کہ میں نے اس بکری کو دیکھا خوشیام کہتے ہیں میں نے اس بکری کو دیکھا اس چشمہ کے قرب میں امن محبت کے ساتھ جتنے لوگ سکونت پذیر تھے جتنے لوگ جو ہے وہ چشمے کے قریب انہوں نے چشمے کے قریب اپنا گھر بنا لیا ہو. اب خوشیام ربی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس بکری کو دیکھا کہ اس چشمہ کے قرب میں امے محبت کے ساتھ جتنے لوگ سکونت پذیر تھے سارے اس کے دودھ سے جو ہے وہ رت حاصل کر لیا کرتے تھے یعنی اس چشمے کے گرد جتنی بستی کے لوگ تھے سب کے سبھی جو ہے وہ ان کو پیٹ سیر کر دیا کرتی تھی سب کے سب جو اس کے سے سیر ہو جاتے تھے اور بیٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مزید روایات میں ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امیر محبت کے ہاتھ شریف فرما تھے تو ام محبت کی خالہ خال بہن ہند سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ گھڑیاں میرے خیمے میں آرام فرمایا اور جب بیدار ہوئے تو پانی مانگا ہاتھ دھوئے کلی کر کے پانی خیمہ کے پاس ہی ایک درخت کی جڑ میں پھینک دیا صبح ہوئی نہیں صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا وہاں ایک سرسب تناور درخت اگا ہوا ہے اور پھل سے لگا ہوا ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے اس کا پھل یعنی وہ محبوب صلی اللہ ہوتا علیہ وسلم نے کلی کی وہ پانی جہاں ڈالا وہاں کی خالہ معیار بہن کہتی ہے کہ وہ وہاں پر درخت اگا ہوا اس پہ جو پھل لگے ہوئے تھے وہ شہر سے زیادہ میٹھے تھے جسے اگر کوئی بھوکا کھاتا تو سفید بن جایا کرتا تھا اگر کوئی پیاسا کھاتا تو اس کی پیاس چوک جاتی تھی اگر بیمار کھاتا تو چھپایا ہو جاتا تھا بیڑ بکری اس کے پتے کھاتی وہ جایا کرتا تھا اور وہ ہند کہتی ہے ان میں ماں کی خالہ بہر کہتی ہے ہم نے اس رقد کا نام مبارکہ رکھ لیا ہوا تھا لوگ دور دور سے ہمارے پاس بیماروں کو لے کر آتے جو اس کا پھل کھاتے چھپایا میٹھے میٹھے اس میں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے بیچ آقا صلی اللہ تعالیٰ علی علیہ وسلم کو اللہ تبارک کا متعلقہ نے اسلام کی حقاقت آپ کی ضموبت کی دلیل کے طور پر آپ کو بے موجود عطا کیے بلکہ یوں کہنا مناسب ہے کہ اللہ تبارک باقاعدہ نے آپ کو سراف کا بنا دیا کسی نبی کو ایک موضاء عطا کیا کسی کو دو موض عطا کیے کسی کو تین موض عطا کیے کسی نبی کو چار موض عطا کیے تو اللہ بہادما آدم کو کو فسنی کا کام سکھایا کا موضاع تا کیا موسم اطایا داؤ اسلطل کو اللہ تبارک نے کے ہاتھ میں لوہے کو بند کر دیا اور نہ یوسف علیہ السلام کو سیارہ کر کو کو کرنے کا کوٹ کے مریضوں کو شبا دینے کا اور مرتبوں کو زندہ کرنے کا مجھاتا کیا دیکھتے ہیں کسی کو ایک کسی کو دو مول سے کسی کو تین مول سے کسی کو چار مول سے لیکن جب ہمارے آقا ہمارے, ہمارے, ہمارے, ہمارے, ہمارے, ہمارے, ہمارے, ہمارے, ہمارے مولا ہمارے ما ہمارے ملزا ہمارے سیدوں سردار ہمارے لج پار ہمارے مددگار ہمارے رنگار ہمارے ماؤداد اللہ ترین تم برحان امریک بے شک تمہارے رب کی طرف سے برحان روشن دلیل یعنی شراب کا بھی موسے لے کر آئے ہمارے آقا کو کوندا نے موجہ بنا کر بھیج دیا ہاں ان کے ہاتھ مولتا ان کی پہچانی موجہ ان کی آنکھیں موجہ ان کی تہل مولتا یا بھائی ابار کا موسم سہن موڑا ساری موسا کدم مولتا ہاتھ موسا اردیا موسم لاکھ موجود تین آمو دیکھا تین ان کے قدموں کی برکت سے ان کا مدینہ موجود ہے تو روئے زمین پر ایسی مٹی جو کوڑ کا مریض چہرے پر ملے تو شفا پا جائے جزب القلوب الا دیار المحبوب نے علامہ شیخ عبدالحق محدث محدید سے اللہ علیہ فرماتے کوڑ کا مریض آج ہی مدینہ کی خاک چہرے پر مل لے شفا پا جائے گا میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ علی وسلم کی نبوت کی دلیل ہے اسلام کی حق ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موضبط بھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کو اللہ نے بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی نورانیت کو جو دیکھے اس کا تو کیا کہنا آج سدیاں گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علی وسلم کے میلاد پر برسنے والے نور کی برسات جو دیکھ لیتا ہے ہاں میرے پیارے مچھے ہوئی آئیے, آئیے میں قرآن و سنت عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقبت المدینہ کی مطبوبہ پانچ سو چار صفات پر مشتمل کتاب غیبت کی تباہ کاریاں چھ پر میرے شخت طریقت امی اہل سنت وانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اخبار قادری دادری رضوی دعوت ورکاسم لا ایک بڑا پیارا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ فرماتے اس ٹائم بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک بار جشن ولادت کے موقع پر پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با کی خوشی میں جو ہے وہ مسلمان شروع سے ہی خوشیاں مناتے اور اہتمام کرتے آ رہے ہیں تو ولادت کے موقع پر مسجد کو سجایا ہوا تھا تو میرے سنو ایک اسلام بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک بار جس نے ولادت کے موقع پر مسجد کو سجا کر دلہن بنایا ہوا تھا ایک غیر مسلم قریب سے گزرا تھا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 تو اس کا دل نبی آپ الزمان صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی حسمت سے لبریز ہو گیا کہ آج ولادت کو تقریباً پندرہ سو سال گزر گئے اس کے باوجود مسلمان اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر تم کو احتشام سے جشن ولادت مناتے اور اپنی مسجدوں اور گھروں کو یوں سجاتے ہیں تو بس یہی دین سچا ہے یہی دین سچا ہے الحمدللہ للہ اس نے کپڑ سے توبہ کی کلیما پڑا اور ہلکا بگو اسلام ہو گیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسلام کیوں پھیلا ہے اسلام نے اپنی حکا نیت لوگوں کے دلوں میں گھر کر کے خود منوائی ہے اسلام کی صداقت کا اسلام کی سچائی کا سکا اسلام کی حقیقت اسلام کی حقانیت کو جس نے بھی یا وہ ذر کی نگاہ سے بالا تر ہو کر دیکھا اس کے دل نے گواہی دی جی کہ یہی سچا دین ہے یہی سچا مذہب ہے یہی سچا دین ہے یہی اللہ کا پیارا دین ہے تو مجھے مجھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کا پیار آپ کی چاہت آپ کا عشق جو بھی اپنے دل میں بسا کے آپ کی سنتوں کو اپنا کے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا عزم کر لیتا ہے اللہ تبارک کا تعالی اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے اسلام ایک ایسا پاکیزہ دین ہے کہ جو واقعتاً اس کے قریب آتا ہے تو اس کی برکتوں سے محروم نہیں رہتا آکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کا عطا کردہ جو ہے وہ تبلیغ کا انداز صحابہ اسلام کا عطا کردہ تبلیغ کا انداز اولیاء کا عطا کردہ تبلیغ کا انداز اور پھر ہمارے شکر طریقہ امیر اللہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے جو ہمیں درس و بیان کا الگ دورے کا نیکی کی دعوت کا سنتوں کو عام کرنے کا جو انداز عطا کیا ہے یہ دعوت اسلامی کا ندنی ماحول کو اپنا لیجیے کچھ کتنے ہی غیر مسلم کل میں پڑ کر مسلمان ہو چکے کچھ کتنے بے عمل اور جوان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے عمل بنتے چلے جا رہے ہیں اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ علی وسلم کی توجہ کا اثر ہے یہ فیضان ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نکاح کا کہ آج دنیا بھر میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پاکیزہ ماحول کے ساتھ ہر دفعہ بس آ رہے جشن ولادت کے چراغ کو دیکھ کر اگر غیر مسلم مسلمان رہے ہیں تو پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے نور کو دیکھ کر بھی لوگ مسلمان ہو رہے, رہے ہیں سنتوں کا نور اپنا دیجئے کیونکہ پیارے آکا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین ہے ہی کوئی تو ہمیں اللہ تعالی نے کتنا اعزاز عطا کیا ہے کہ اس محبوب کی غلامی ہمیں عطا کی ہے ان کا امتی ہمیں بنایا ہے تو امر محبت نے جو نقشہ کھینچا ہے سید حضرت امام اہل سنت نے اس کو اپنے الفاظ میں یوں کہتے ہیں جیسے منظوم کیا ہے بہت سی روایات بہت سی حادیث بہت سے جو ہے وہ آپ نے اقبال وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے دچ جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ جا نہیں میں نثارتے تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو دبا نہیں میں محبت نے کہا تھا نا کہ موتی گھرتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے موتی بھی گھرتے ہیں نہ نثار تیرے کلام پر مل یوں تو کس کو دبا نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں جو جہان کی بہتریا نہیں امان یہاں نہیں وہ ہے کیا جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں وہ خدا خدا کا یہی ہے درد نہیں اور کوئی بڑھ بکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں کروں تیرے نام سے جا پاس ایک جا دو جہاں پیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تمن تو یہ ہے آج کوں کی آئیے امین تن من ان شاء اللہ تبارا کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی بسر کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں میدان معاشر دے ان کے غلاموں کا فاتح عطا فرما دے گے. امین بے جاہدی عمی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی